یہ لوگ جنہوں نے نی اپنی رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا تو ان کا کیا دھورا سب عکارت ہے تو ہم ان کے لیے قامت کے دن کوئی تول نہ کام کریں گے